اس کے بعد عورت کا احرام ہے اور خواتین کے احرام کے معاملے میں مردوں کے ساتھ فرق ان کے احرام میں بس اتنا ہے کہ ان کے لیے خواتین کے لیے سر کا ڈھانپنا واجب ہے اور مرد ظاہر ہے کہ سر نہیں ڈھانپے گا اور خواتین جو چادر جو دوپٹہ جو چیز بھی اوڑھی ہوئی ہے سر پہ اس کو اچھی طرح نیچے کی طرف چادر کو کھینچ لیں اور وہ پیشانی کے اوپر ایسی طرح کہ چہرے کو ڈھانپ لے گے تو نہ ہو لیکن چونکہ اجنبی مرد ہے نا ان کے سامنے بے پردہ ہونا بھی بنا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ گھنگٹ جیسے نکالتے ہیں ایسے کر لے لیکن چہرے کو بچانا چاہیے اس پہ کپڑا نہ لگے اور یا پھر ایسی سورت رکھنی چاہیے کہ نکاب چہرے پر ڈال دیا جائے لیکن کپڑا چہرے کو نہ لگے ایسے کہ بعض خواتین کوئی چیز پیشانی پہ, پہ لگا لیتی ہیں اور پھر اس کے اوپر سے نکات سامنے لٹک جاتا ہے عورتوں کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہیں خواب و رنگین اور خواب اس میں ڈیزائن لیکن ایسے کپڑے اچھے نہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگوں کو خام خواہ ایسی کشش اور ایسی چیز یا ایسی کیفیت پیدا ہو عورتوں کو حیران میں زیور پہننے بھی جائز ہے نہ پہننا اچھا ہے لیکن جیسے انگوٹھی ہے کانوں میں زیورات ہوتے ہیں ناک میں ہوتے ہیں یہ سب چیزیں خواتین کے لیے دلچسپ ہیں موزے پہننا بھی ہیں دستانی پہننا بھی ہیں اور خواتین کے لیے شور سے پڑھنا منع ہے یہ پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو بس اتنا پڑھ لیں کہ اپنے آپ کو آواز پہنچ جائے اور طواف میں یہ جو مردوں کے لیے ہے کہ وہ رمل ذرا اچھی طرح مضبوطی سے قدم جما کر چلیں خواتین کے لیے نہیں ہے اور اسی طرح یاد رکھیے گا صحیح جب خواتین کرتی ہیں نا ایک وہاں پر صفا سے جب اتریں گی یہ نیچے صفا ایک چھوٹی سی چٹان اب تو رہ گئی ہے پہاڑ تھا پہلے اس سے نیچے کی طرف اتریں تو دائیں ہاتھ پہ ایک سبز رنگ کا ستون آتا ہے یہاں سے مردوں کو تھوڑا سا تیز چلنا چاہیے انہیں بھی بھاگنا نہیں چاہیے اور آگے چل کے پھر دوسرا ستون آ جاتا ہے گرین کلر کی سبز رنگ کی لائٹ بھی یہاں لگی ہوئی ہے اور ستونوں کا رنگ بھی گرین ہے سبز ہے تو ان دونوں کے درمیان مردوں کو تیز چلنا ہے خواتین کو نہیں سڑی میں کام کی بات یہ ہے کہ جب آپ سفا سے اتریں تو دروازے جتنے حرم کے ہیں چمک رہے ہیں جیسے سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب آپ کے رائٹ ہینڈ پہ آئیں گے دائیں ہاتھ پہ تو سڑی جتنا بھی بائیں ہاتھ کی طرف رہ کے کی جائے اتنی ہی ہے رائٹ right ہینڈ وہ ایسی جگہ بھی آ جائے گی جس میں بعد میں جگہ شامل کر کے اسے صحیح کی جگہ بنایا گیا ہے اور لیفٹ ہینڈ پہ جہاں درمیان میں معذوروں کو دوڑاتے ہیں کرسیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کی طرف کو جتنا ہو سکے یہاں صحیح کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پر صحیح یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جو دائیں طرف کا حصہ ہے یہ بعد میں بڑھا کر شامل کیا گیا ہے تو اس لیے عام طور پہ یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں ہوتا اور لوگ احتیاط کرتے بھی نہیں ہیں خیر احتیاط کی تو ایسی بات کچھ نہیں مگر زیادہ سے زیادہ سنت کے قریب ہو جائے گا تو خواتین کے لیے یہ جو گرین پلرس ہیں ان کے درمیان نہ دوڑنا ہے نہ تیز چلنا ہے بس وہ اپنی چال چلیں جیسے چلتی ہیں اور جس وقت حجوم زیادہ ہو جائے صفا اور مربع پہ بھی زیادہ وہ کرنا چاہے اور حضر عسوت کو بوسہ بھی نہ دیں بلکہ حضر یسوت کو تو حج میں مردوں کو بھی بوسہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہاں پر اصل میں خوشبو لگا دیتے ہیں اور یہ ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ لاکھوں افراد جب اس کو بوسہ دیتے ہیں تو احتیاط تو نہیں کرتے ہر ہر آدمی تو تھوک لگ جاتا ہے اس کے وجہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حضرت اسود کو صاف کر کے رہتے ہیں اس پہ خوشبودار کپڑا پھیرتے رہتے ہیں تو اس لیے حضر اسرت کو تو بوسا نہ دینا ہی اس حالت میں بہتر ہے اور اسی طرح دو رکتیں طواف کے بعد خواتین نے پڑھنی ہے پیچھے جا کر حرم میں مقام ابراہیم پہ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے حتیٰ کہ مردوں کو بھی مقام ابراہیم پہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگوں کو زحمت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اب تو بہت رش ہوتا ہے ایسی ہی عورتوں کو چاہیے کہ احرام کی حالت میں سر پر ایک چھوٹا سا رومال باندھ لیں اور ویسے یہ ہے کہ ایک تو سو سو سوچو سو سو سو سو کے بال تو نہیں کھلیں گے تو ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے تو یاد رکھیے یہ سر پر رومال باندھنے کا حکم جو ہے شریعت نے دیا ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ احرام کے لیے نہیں ہے احرام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اصل میں جو پردہ ہے نا سر کے بالوں کا یہ اس کے لیے کیونکہ خواتین کے لیے سر میں احرام باندھنے کی کوئی مسئلہ نہیں فرض کر لیجیے کسی خاتون نے سر کھلا رکھا اور کوئی چادر اور اوڑھنی کوئی چیز بھی نہیں سر پہ لی تو اس پر اس کا کفارہ نہیں اس لیے سر کو اگر کپڑا باندھ دیا جائے چھوٹا سا رومال باندھ دیا جائے تاکہ بال محفوظ رہیں ٹوٹے نہیں اور ستر چھپانا واجب ہے تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے وہ گرنا عورت کے سر کا احرام میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح احرام کے کھولتے وقت ساری چوٹی اس کو پکڑ کے کے ایک بور سے ذرا سے زیادہ بال کاٹ دینے چاہیے تاکہ سر کے اکثر بالوں کا حصہ کٹ جائے اس سے احرام کھل جائے گا اور خواتین کے احرام میں مردوں کی طرح کی چادروں کے معاملے میں وہ پابندیاں نہیں ہیں اس کی جو بھی لباس وہ پہنتی ہیں گھر میں بس اس لباس میں بھی حرام ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین کا جو احرام بازاروں میں ملتا ہے سیکھ لیتا جائے وہ بھی ٹھیک ہے جو گھروں میں وہ اپنے کپڑے پہنتی ہیں اس میں احرام کی نیت کر لیں گی خواتین ایسی ایسی حالت میں جب کہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں تو حوصل وزو کر کے طبلا رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور نیت کریں اور طلبیا پڑھ لیں بس ان کا احرام اور آسانی سے بند گیا دو رقط نماز بھی نہیں پڑی اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں اس پر خوشی سے عمل کرنا چاہیے ہم لوگ سب کے سب اللہ کا حکم ماننے کے پابند ہیں اپنی خوشیوں کے نہیں اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے رخصت دی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح حرام باندھو اور نماز تو پڑھنا نہیں ہے تو نہ صحیح ہم نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا تو بیعت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ جب کہیں کہ میری دیوی رخصت پر نرمی پہ عمل کرو تو بس نرمی پہ عمل کر لے اور جب وہ کہیں کہ کوئی رخصت نہیں ہے تو بس پھر اس پہ عمل کرے اللہ تعالی کے سامنے انسان کو بالکل اپنے اختیارات بھول جانے چاہیے اپنا اختیار بھول جانا چاہیے جو اللہ کہیں گے وہی کرنا